قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تم تک تم صورت البقرہ آیت نمبر تینتیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے دے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو قالعم اک القم انی علم وغئی بس سماواتی ولر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلاۃ وسلام کو جن چیزوں کے نام سکھائے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے اور غیب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ انم العیت نمبر پینسٹھ کے اندر فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شخص یہ کہے کہ وہ غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا صحیح بخاری کتاب و کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس سے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے اللہ نے اپنے بندے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو جو علم سکھایا جو نام سکھائے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے تھے اللہ کے بتانے پر حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو ان چیزوں کا پتہ چلا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نبی کوئی پیر کوئی چھوٹا بڑا وہ علم غیب نہیں جانتا یہ اللہ کے بتانے سے پتہ چلتا ہے اور نبیوں کو جب اللہ رب العالمین وہی کے ذریعے کوئی علم دے دیتا ہے تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے وہ آخر ان انمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ